الحمد لله الحمد لله والسلام على عباده الذين استفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه اح سبل ان سانز بلا سبیلازال صدق الله اللہ رب شرح لي صدری ویسر لی امری وحل اللقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم ربنا نوور قلوبنا بالایمان وشرح صدورنا للإسلام ووفقنا لما تحب و آمین یا العالمین آج آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں نے تلاوت بہت مختصر کی ہے سورہ قیامہ کی ابتدائی چار آیات اور اس کے بعد صرف آخری آیت آج ہماری ترتیب قدرے مختلف رہے گی تلاوت ہم اس درس سے متعلق جو تمہیدی امور ہیں ان کے بیان کے بعد کریں گے کچھ اس اتفاق ہے کہ اکثر دروس کے آغاز میں تمہیدی امور جو ہیں ان کی تعداد چار بنتی ہے آج بھی یہ چار باتیں آپ توجہ کے ساتھ نوٹ فرما لیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اب تک ہمارے اس منتخب نصاب کے درس میں کامل صورت یا تو پہلے درس میں تھی صورت الاس لیکن وہ قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ہے اور واقعہ یہ ہے کہ جسے مولانا فراہی رحمت اللہ علیہ نے جواب الکن من قرآن قرار دیا ہے قرآن حکیم کی جامع ترین صورتیں ان میں سے وہ ایک ہے اور اعجاز قرانی کا واقعہ یہ ہے کہ بہت نمایاں ثبوت ہے اس کے بعد سے پھر ایک کامل صورت سورہ تغن ہے جو ہم نے پڑھی اب جو ہمارا درس ہے سورہ قیاما کا وہ بھی کامل سورہ قیاما پر یہ درس مشتبی ہے یہ بہت ہی صحیح موقع ہے کہ قرآن حکیم میں جو ابتدائی مکی صورتیں ہیں ان کا اسلوب ان کا انداز اور بعد میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں مکی دور کے بھی اواخر میں اور پھر مدنی دور میں ان کا جو مخصوص اسلوب ہے ان کا جو انداز ہے ان دونوں کے مابین جو فرق و تفاوت ہے وہ انگریزی اصطلاح جو ہے سائملٹینیس کنٹراسٹ یہ فوری تقابل جو ہے اس کا یہ بہترین موقع ہے کہ ہم نے سورہ تقابل پڑھی یہ مدنی دور کے بھی نصف اواخر میں سے متعلق ہے سن پانچ ہجری کے بھی بعد کی صورتوں میں سے ہے اب ہم سورہ طیابہ پڑھنے لگے ہیں یہ بالکل ابتدائی زمانے کی مکی صورتوں میں سے ہے تو ان کے مابین اگر تقابل کیا جائے تو بہت نمایاں مثال سامنے آ جاتی ہے فوری تقابل اور سائیملٹینیس کنٹراسٹ کے اعتبار سے وہ چند امور جو ہیں وہ نوٹ کر لیجئے جہاں تک حجم کا تعلق ہے سورہ قیامہ چھوٹی ہے سورہ تغابل بڑی ہے میرے مصق میں میں نے گنتی کی ہے سورہ قیامہ کل سولہ ستروں میں آ گئی ہے جبکہ سورہ تغابل اٹھائیس ستروں میں آئی ہے تقریباً ایک اور دو کی نسبت ہے سورہ قیاما ہجم کے اعتبار سے سورہ تغابل سے تقریباً نصف, نصف, نصف سے کچھ ضائع اب اس کے برعکس نوٹ کیجئے سورہ قیاما کی آیات چالیس ہیں سورہ تغابل کی آیات کل اٹھارہ ہے اس سے کیا بات سامنے آئی کہ ابتدائی مکی صورتوں میں آیات چھوٹی چھوٹی ہیں جبکہ بعد میں جو سورت نازل ہوئی آیات طویل ہیں ان کا حجم زیادہ ہے مدنی صورتوں میں تو یہ پہلو بہت ہی نمایاں ہوتا ہے ہم آیت البر پڑھ چکے ہیں وہ ایک آیت ہے کتنی طویل آیت الکرسی ہے سورہ بقرہ میں کتنی طویل آیت الدین جو ہے سورہ بقرہ کے انتالیسویں رکوع میں وہ غالباً قرآن حکیم کی طویل طریقے آیت تھے تو ایک تو یہ فرق و تفاوت نوٹ کر لی دوسرا فرق و تفاوت یہ ہے کہ ابتدائی جو یہ مکی صورتیں ہیں ان میں فلو بہت ریپڈ ہے بہت تیز بہاؤ ہے جبکہ مدنی صورتوں کے اندر جو آیات طویل آئی ہیں وہ بہت سلو آرام سے آہستہ روی کے ساتھ وہ مضمون چلتا ہے ان دونوں کا اگر تقابل کیا جائے تو ایک بہترین مثال جو میں دیتا رہا ہوں کہ دریا ایک میدانی دریا ہیں پاٹ چوڑے ہو جاتے ہیں لیکن بڑا پرسکون بہاؤ ہوتا ہے پانی کا وہ تیزی جوش خروش وہ نہیں ہوتا گہرائی بھی اتنی نہیں ہوتی لیکن آپ پہاڑیوں میں پہاڑوں میں جا کر جو ندی نالے دریا ہیں ان کو دیکھیے پاٹ چھوٹا ہوگا دریائے کنار دریائے سوات یہ تو بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا گہرائی زیادہ ہوتی ہے بہاؤ بہت تیز جوش و خروش جھاگ اٹھ رہے ہیں جگہ جگہ پر بھور بنے ہوئے ہیں یہ جو فرق و تفاوت ہے پہاڑی دریاؤں اور ندیوں اور نالوں کے درمیان اور میدانی دریاؤں کے مابین اگر ان کو سامنے رکھیں تو یہ جو اسلوب کا فرق ہے ابتدائی مکی صورتوں کا اور لیٹر مکی پیریڈ کی صورتیں اور بدنی صورتوں کا وہ بہت نمایاں بہت خوبصورت تشویر ہے ایک اور نمایاں فرق یہ ہے کہ ابتدائی مکی صورتوں میں سوتی آہنگ بہت نمایاں ہے جس کو میں نے بارہا کہا ڈیوائن میوزک یہ ملکوتی غنا ہے یہ موسیقی ہے آسمانی موسیقی ہے بہت نمایاں جبکہ بعد میں جا کر اگرچہ سوتی آہنگ ہوتا ہے لیکن وہ اتنا نمایاں نہیں اسی کا یوں سمجھ یہ کرولری ہے کہ ابتدائی مکی صورتوں میں اگرچہ لفظ عام تو معروف ہے قافیہ، قوافی یہ لیکن شعر کی اس ہے اس لیے پہلے تفسیر فواصل کا لفظ استعمال کرتے ہیں آیات کا اختتام جن الفاظ پر ہوتا ہے وہ ردیف اور قافیہ یہ شاعری کے اصطلاحات ہے قرآن مجید شاعری نہیں ہے لہذا اصطلاحات سے بھی بچنا چاہیے تو فواصل جو ہیں ان میں ابتدائی مکی صورتوں میں بہت نمایاں جو ہے اس کی رعایت ہے بڑی پابندی ہے وہ آج آپ کو سور قیامہ جب ہم پڑھیں گے اس انداز سے تو آپ کے سامنے آ جائے گی جبکہ جو مدنی صورتیں ہیں ان کی آیات میں اور جو لیٹر مکی پیریڈ ہے اس کی صورتوں کے آیات میں اگرچہ فواسل کی مناسبت ہوتی ہے لیکن کچھ بھی نمایاں یہ چند امور ہیں کہ جو ابتدائی مکی صورتوں اور مکی دور کے بھی آخری زمانے میں نادل ہونے والی صورتوں اور مدنی صورتوں کے اسلوب کے مابین یہ چند نکات ہیں ان کو سامنے رکھیں گے تو ایک بڑی مناسبت پیدا ہوگی مزاج کی قرآن حکیم کے اسلوب کے ساتھ دوسری تمیحیدی بات یہ کہ قرآن مجید کا اسلوب کیا ہے اگرچہ جو میں نے ابتدائی تعارفی جو تقاریر کی تھی ان میں یہ مضمون آ چکا ہے لیکن اس وقت میں چاہتا ہوں کہ اس کی بھی ایک نمایاں مثال کیونکہ سامنے آ رہی ہے لہذا اس کو ذہن میں تازہ کر لیجیے جس وقت قرآن نازل ہوا ہے اہل عرب صرف دو اسالیب کلام سے واقف تھے ایک شعر قصیدہ اشار اس کو خوب جانتے تھے شعراء کی بڑی عزت تھی بڑا اونچا مقام انہیں معاشرے میں حاصل تھا ہر قبیلے کا کوئی شاعر ہوتا تھا اپنے قبیلے کے مناقب کو بیان کرنے کے لیے اپنے فضائل کو بیان کرنے کے لیے اور دوسرا خطبہ خط خطیب تو یہ دو ہی اسلوب معروف, معروف تھے کوئی کتاب تصنیف مقالہ، مضامین یہ تو وہاں ان کا سرے سے کوئی کوئی ذکر ہی نہیں تصنیف و تعلیف مقالہ نگاری مضمون نگاری اب یہ جو دو اسلوب ہے یعنی شعر شاعری اور خطبہ اس میں سے ایک نوٹ کر لیجئے قرآن شعر نہیں ہے شاعری نہیں اس کو تو بہت وہمنٹلی اور بہت ہی امفیٹیکلی قرآن مجید بار بار کہتا ماں المنا ہو شعر اب ہم نے اپنے اس نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم شعر سکھایا ہی نہیں شعر ان کے شایان نے شامی نہیں وما ہوا بقول شاعر قلیل لماتو بنون یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے لیکن تم کم ہی بات مانتے ہو تو شاعری تو یہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے صرف خطبات اس کا جو عام اسلوب ہے وہ خطبات کا ہے اس کے کیا پھر نتائج ہیں وہ میں بعد میں بیان کروں گا لیکن یہ نوٹ کر لیجئے کہ قرآن کا اسلوب خطبات کا ہے قرآن نہ تو ہمارے معروف جو تصورات ہیں ان کے مطابق کوئی کتاب ہے اس معنی میں کہ اس کے چیپٹر ہوں ایک چیپٹر میں ایک بات مکمل ہو گئی اگلے میں اگلی بات آئے گی اب دوہرایا نہیں جائے گا پچھلے چیپٹر کے مضمون کو بلکہ یہ کہ رفتہ رفتہ یہ کہ چیپٹر میں ایک ایک بات آگے بڑھے گی قرآن اس معنی میں کتاب نہیں جس کو ہم کہتے ہیں کلیکشن آف ایسیز مجموعہ مضامین مقالات وہ بھی نہیں ہے قرآن قرآن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹس اے کلیکشن ڈیوائن اوریشن خطبات الہیہ کا ایک مجموعہ ہے ہر صورت خطبہ ہے چھوٹے بھی ہوتے ہیں خطبے بڑے بھی ہوتے ہیں حضور کے خطبے تو بہت مختصر ہوتے تھے ہمارے خطبات کی طرح نہیں ہوتے تھے ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کے بہت مختصر خطبے تو قرآن حکیم میں چھوٹے خطبے بھی ہیں سورت العصر بھی ہے اور قرآن حکیم میں بڑے طویل خطبے بھی ہیں بعض مواقع پر حضور سے بھی ثابت ہے کہ آپ نے اتنا طویل خطبہ بھی دیا ہے کہ ایک نماز کا وقت آیا اس میں وقفہ پڑا پھر آپ جاری رکھا اپنے خطبے کو پھر وہ نماز ادا کر کے پھر ابھی خطبہ آپ کا جاری رہا لیکن یہ آپ کا عام اسلوب نہیں تھا یہ ایک استثنائی سی بات ہے البتہ ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ جدید دور میں جو آزاد نظم کا تصور ہے بلینک ورس یہ چونکہ ہمارے ہاں اردو میں آیا ہے انگریزی سے ہمارے ہاں پہلے یہ سرے سے متعارف نہیں تھا نہ یہ اسلوب اردو زبان میں موجود تھا آزاد نظم اس کی کچھ نہ کچھ مشابہت قرآن مجید کے ساتھ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن مجید کی مشابہت اس کے ساتھ ہے بلکہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اس اسلوب کی کچھ مشابہت قرآن کے ساتھ ہے اس لیے کہ اس میں ردم ہوتا ہے اوزان نہیں ہوتے وزن نہیں ہوتے کافی نہیں ہوتے ایک ردم ہوتا ہے اور وہ ردم جو ہے قرآن مجید میں موجود ہے اگرچہ جیسا کہ میں نے ارض کیا وہ مکی سورتوں میں بہت ریپڈ ہے بہت نمایاں ردم ہے جو مدری صورتوں کے اندر اتنا نمایاں نہیں ہوتا ہوتا ہے اس اعتبار سے جنہیں ذرا سی بھی مناسبت ہوتی ہے موسیقی سے وہ جان لیتے ہیں کہ یہاں پڑھنے والے نے غلطی کی ہے اس لیے کہ ردم ٹوٹ گیا ہے یہ بہت گہری جو ہے ایک ممارست جنہیں ہوتی ہے ردم ہے قرآن کا لیکن جہاں وہ ردم ٹوٹ جائے چاہے وہ حافظ نہ ہو انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے اس لیے کہ وہ جو ردم ہے اس کا سلسلہ بنقتے ہوا ہے لیکن یہ کہ اس کی بہریں جو شاعری میں ہوتی ہیں بہر نہیں ہے اسی طرح کوئی وزن والا معاملہ نہیں ہے کوئی کافی اس طرح کے نہیں ہے لیکن یہ کہ بہرحال بلینک ورس کو کچھ مشابہت حاصل ہے قرآن مجید کے اسلوب سے اب نوٹ کیجئے کہ خطبے کے اسلوب کی وجہ سے کیا چیزیں نمایاں ہیں کہ جن کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے اور جو اس صورۂ قیامہ میں بہت نمایاں طور پر سامنے آتی ہے نمبر ایک یہ کہ خطبے کے ابتدا اور اختتام پر اصل مضمون ہوتا ہے درمیان میں خطیب دائیں بائیں ادھر ادھر ضرور جائے گا اس لیے کہ سامعین کے لیے بالکل سٹریٹ لائن میں ایک ہی مضمون کو لے کر چلنا اور اس کو ذہن کی گرفت میں لینا آسان نہیں ہوتا یہی فرق ہے لیکچر میں تقریر لیکچر ہوتی ہے کلاس روم میں پروفیسر جو لیکچر دیتا ہے لیکن یہ کہ مسجد میں خطیب خطبہ دیتا ہے ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے خطبے میں لازم ان ڈائیگریشنز ہوتی ہیں دائیں بائیں مضمون جاتا ہے لیکن پھر لوٹتا ہے جہاں سے شروع ہوا تھا وہی ختم ہوتا اور یہ در حقیقت کسی خطبے کے مؤثر ہونے کے لیے سب سے اہم شرط یہی ہے کہ آغاز بھی ایسا ہو کہ چوکا دے کیا بات کہی جانے ہی ہے اور اختتام وہ ہو کہ جو لاسٹنگ امپریشن چھوڑے سامعین جب اٹھیں تو کچھ لے کر اٹھیں کوئی بات ان کے دین میں واضح ہو جائے دوسرا اسلول خطبے کا یہ ہے کہ اس میں تحویل خطاب ہوتی ہے ابھی کسی سے بات ہو رہی ہے ابھی کسی سے شروع ہو گئی اور یہ تحویل خطاب اگر آپ مکالے میں ہو مضمون میں ہو تو آپ لازمن اسے نمایاں کرتے ہیں کہ اب میں کچھ باتیں ان حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں آپ یہ کہے بغیر اپنا جو ہے خطاب کا رخ کسی مضمون یا مقالے میں نہیں بدل سکتے اس حد تک تو ہم نے ان لوگوں سے گفتگو کی ہے اب ہمارا روئے سخل ان کی جانب ہے اس کو آپ واضح طور پر بیان کریں گے خطیب کبھی یہ نہیں کرتا وداؤٹ وارننگ بغیر کسی وضاحت کے وہ اپنے مخاطب کو بدل دیتا ہے ابھی اس سے خطاب تھا ابھی اس سے خطاب پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی جو موجود ہیں انہیں غائب فرض کر کے بات ہوتی ہے سی غائب میں گفتگو شروع ہو جاتی ہے حالانکہ سامنے موجود اور کبھی جو موجود نہیں ہوتے ان کو فرض کیا جاتا کہ موجود ہیں اور خطاب شروع ہو جاتا ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں ہمارے سیاسی مقررین جو ہیں جلسہ لاہور میں ہو رہا ہوگا خطاب کر رہے ہوں گے نواز شریف صاحب کو جو شاید پتہ نہیں اس وقت کہیں بیرون ملک ہی گئے ہوئے ہوں جلسہ کہیں ہو رہا ہوگا خطاب ہو رہا ہوگا بابا مارگلہ کو غلام شاہ خان صاحب کو لیکن یہ کہ وہ فرض کر لیا جائے گا کہ ہوا کہ ہم ان سے مخاطب یہ خطبے کے اسالی میں معروف اور یہی آپ کو اس خطبات الٰہیہ میں قرآن مجید میں یہ آپ کو اسلوب ملے گا کبھی حاضر کو خطاب غائب کے سیرے میں کبھی غائب سے خطاب حاضر کے سیگے میں آزاد نظم کے اعتبار سے ایک بات میں نوٹ کراؤں گا خاص طور پر اس صورت میں کہ اس صور مبارکہ میں آپ دیکھیں گے کہ چھ سات آیات کے بعد قوافی بدلتے ہیں شروع میں چھ آیتوں پر اقسم یو ملق ولا اقسم بالنفس نفس الاما الانسان ولن نجم الجماعض بلا على ان عالا بنانا بل السان الانسان جرا مامام یس الیا ن یو ملک ایک قوافی چل رہے ہیں اب آپ دیکھیے فیضا بر قل بسر و خصف ال قمر و جم یا شمس ول قمر یو کل لا لا وذر الى ربك کا یوم المستقر مستقر الانسان انسان یوم بما قدم قدما یہ قوافی پھر آگے بدلے گا میں وہ ساری جب ہم تلاوت کریں گے تو اس کو نوٹ کیجئے گا اس وقت صرف ایک مثال پر اکتفا کر رہا ہوں تیسری تمیدی بات اس درس سے متعلق یہ ہے کہ اس کا مضمون کیا ہے اس بات وقوع قیامت اور لزوم آخرت آخرت کا ہونا لازم ہے قیامت کا ہونا قطعی ہے حتمی ہے یقینی موضوع کی اہمیت کے اعتبار سے یہ نوٹ کیجئے حقیقت ایمان کے ضمن میں جو میں نے تقریباً دو سال پہلے جو خطبات دیے تھے اسی جگہ پر اس میں اس نقطے کو تفصیل سے واضح کیا تھا کہ ایمانیات ثلاثہ جو ہیں توحید معاد اور رسالت ان کی ریلیٹو امپارٹینس تین مضامین کے اعتبار سے جدا جدا ہے اصولی نظری علمی اعتبار سے اصل ایمان ایمان باللہ ہے توحید ہے باقی دونوں ایمان بھی آخرت پر ایمان اور رسالت پر ایمان ایمان باللہ ہی کی فروغ ہے کرولریز ہیں قانونی اعتبار سے اصل ایمان ایمان بالرسول رسول ہے بڑے سے بڑا مواحد ہو فن خواہ ہو اپنی توحید میں رسول کو نہ مانے کافر ہے بڑے سے بڑا زاہد ہو عابد ہو رسول کو نہیں مان رہا کافر ہے تو گویا کہ قانونی اعتبار سے اصل ایمان ایمان کے رسالت ہے لیکن عملی اعتبار سے انسان کے کردار اور شخصیت اور اس کے عملی رویت پر سب سے زیادہ جو مؤثر ایمان ہے وہ ایمان بل آخرہ ہے آخرت کا یقین ہوگا محاسبہ آخرت کا استحزار ہوگا جنت اور دوزخ پر ایمان اور یقین ہوگا تو آدمی تیر کی طرح سیدھا رہے گا پھر پھوک پھوک کر قدم رکھے گا اور اگر کسی وجہ سے یہ مزمحل ہو جائے کسی زیرو سے ضرب کھا جائے آخرت ہے تو صحیح لیکن ہمیں بچانے والے موجود ہیں چھٹی ہوئی اب زیرو سے بڑی سے بڑی رقم ضرب کھا جائے زیرو ہو جاتی ہے جب بچانے والے موجود ہیں تو پھر آخرت کا ماننا نہ ماننا برابر ہے غیر مؤثر لیکن اگر ہو تو پھر واقعہ یہ ہے کہ انسان کا عمل سیدھا رہے تو ایک تو اس اہمیت کو نوٹ کیجیے یہی وجہ ہے کہ ابتدائی مکی صورتیں جو ہیں سب سے زیادہ زور اس آخرت کے مضبوط پر انظار انضار آخرت یادر کمف انضر اے خبردار کرنے والے اے لحاف اوڑھ کر کپڑا اوڑھ کر لیٹنے والے کھڑے ہو جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم اور خبردار کرو لوگوں چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ خطبہ اس کا ذکر بعد میں بھی آئے گا ابتدائی خطبات میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں ملتے ہیں ان میں ایمان بل اور توحید ایک ایک جملے میں اور پھر مفصل گفتگو آخرت پر دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید میں جو اس بات آخرت کا مضمون آتا ہے تو مخاطب کون ہے ان کو سمجھ لیجیے مخاطب وہ نہیں ہے کہ جو خدا کے منکر ہوں اللہ کے منکر ہوں اگر تو ایسے لوگ ہوں تو ان سے دلیل کسی اور طریقے سے دی جائے گی پہلے اللہ کو منوائیں گے پھر آخرت کا مسئلہ آئے گا لیکن جو اصل مخاطب تھے قرآن حکیم کے ابتدائی مخاطب اہل عرب وہ اللہ کو مانتے تھے شاز تھے ان میں وہ لوگ کہ جو خدا کے بھی منکر ہوں جن کو آج کل کے مادیین ہم کہتے ہیں تھے وہاں موجود لیکن شاز کل معدوم نہ ہونے کے درجے میں اصل میں وہ لوگ تھے جو اللہ کو تو مانتے تھے لیکن یا تو آخرت کے سرے سے ممکن تھے کوئی آخرت نہیں ناممکن ہے مستبعت ہو نہ ہونے والی بات انہونی بات ہے متنا وکلنا ترابن ذالک لے کر جب ہم مر جائیں گے مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے پھر اٹھا لیا جائے گا انہونی بات ہے اور یا یہ ہے کہ وہ آخرت کو بھی مانتے تھے لیکن شفاط باطلہ کے زیروں سے زبر دیتے تھے ہمارے یہ دیویاں دیوتا جو ہیں یہ آخر کس برس کی دوا ہیں آخرت میں ہمیں بچائیں گے اس لیے ڈنڈوت کرتے ہیں ان کی اس لیے ان کو چڑھاوے چڑھاتے ہیں اس لیے سجدے کرتے ہیں یہ سب کچھ کس لیے کر رہے ہیں یہ سارا کھکیڑ کیوں بول لے رہے ہیں دیوانہ بکارے خیش اشیار یہ تو ہمارا کاروبار ہے ہم یہاں ان کی عزت اور تقریب کر رہے ہیں یہ ترقی اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ اور بڑی لاڈلی ہیں بڑی پیاری ہیں اللہ کو بس جس سے یہ راضی ہو گئی وہ اللہ راضی ہوئی گیا خود بخود اللہ پکڑے گا تو یہ بچا لیں گے یہ ہے ان کا تصور تو ذہن میں رکھیے کہ یہاں پر وہ مشرقین سے بھی گفتگو نہیں ہے بلکہ یہاں گفتگو ان سے جو اللہ کو تو مانتے تھے لیکن آخرت کو مستقبل سمجھتے تھے ناممکن ہے تو جب تک کہ آپ معین نہ کر لیں کہ یہاں اصل مخاطب ہے کون اس وقت تک جو ہے مضمون سمجھ میں نہیں آتا لیکن اس اعتبار سے یہ قرآن حکیم کی جامع ترین صورت ہے ان لوگوں سے گفتگو میں کہ جو اللہ کو تو مانتے ہو لیکن آخرت کو ناممکن سمجھتے ہو انہونی شہ سمجھتے ہو مستباد جانتے ہو ان سے خطاب میں یہ بہت ہی جامع بلکہ جامع ترین صورت میں اسے قرار دے رہا ہوں ایک بات اور بھی نوٹ کر لیجئے کہ قرآن حکیم میں شاز ہی صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے ناموں کی مناسبت ان کے مضمون سے ہیں شاز لیکن یہ ان میں نمایاں ترین ہے سورہ قیامہ قیامہ ہی کا ذکر ہے اس میں شروع سے لے کے آخر تک کچھ مضامین آئے ضمنی طور پر آئے ہیں ابتدا سے انتہا تک ساری بات قیامت کے بارے میں اس کی ایک مثال جو ہے مدنی سورتوں میں سے سورہ جمعہ ہے وہ تو جب آئے گا ہمارے منتخب نصاب میں چونکہ وہ سورت شامل ہے تو جب اس مقام پر ہم پہنچیں گے تب میں بیان کروں گا یہی وجہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں جو دلیل دی گئی ہے قیامت پر وہ صرف اللہ کی قدرت کے حوالے سے دی گئی اس لیے کہ وہ ناممکن سمجھتے تھے تو ان کے لیے جو دلیل تھی وہ یہی تھی کہ تم سوچو اللہ کو مانتے ہو تو آلہ کل شعین قدیر اللہ کو مانتے ہو یا عاجز اور بیچارے اللہ کو مانتے ہو جس کا کوئی اختیار ہی نہیں جس میں کوئی طاقت ہی نہیں یہی ہے سارا اس میں است اسلوب بدلتا ہے ایک پھول کا مضمو ہو تو سورنگ سے باندھ لیکن یہ ہے کہ وہ